الحمد للہ سرب العالمی اللہ سے خانہ نے عادل عالم صدلام کو پیدا کرنے سے بہت عرصہ پہلے بھی دنیا میں آنے والے تمام تر انسانوں کی تقدیر لکھ ہے انہوں نے کب دنیا میں آنا ہے اور کب دنیا سے رخصت ہونا ہے کیا اور کیسے آمال انہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے سر انجام دینے ہیں یہ سب کچھ اللہ سبحانہ پہانا ہوا کے پاس لکھا ہوا ہے پھر ہر انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اس کے دنیا میں آنے سے لے کر دنیا سے رخصت ہونے تک جو بھی وہ اعمال کرتا ہے اس کا ایک ایک عمل چھوٹا ہو یا بڑا وہ سب تحریر کیے جاتے ہیں لکھے جاتے ہیں اور اس کام کے لیے اللہ تعالی نے فرشتے مقرر کیے ہیں جو اس کی ہر چیز کو لکھتے ہیں اور قیامت کے دن یہی نام اعمال جو اعمال بندے نے کیے اور اپنی کتاب زندگی میں اس نے لکھوائے فرشتوں نے لکھے وہ اس کے سامنے لائے جائیں گے ہماری حاضل کتاب لائیو ربیر ما کبھی حاضرہ ابو کا احادہ تو کہیں گے لوگ کہ اس کتاب کو کیا ہے کہ اس میں نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی بات سارا کچھ ہی اس میں تحریر ہو گیا ہے اور اللہ رب العالمین جو ہے وہ کسی پر بھی ذرہ بھر ظلم نہیں فرمائے گا اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کرواتے ہیں تو من يَعْمَلْ یہ عمل میں تعلیٰ وَمَنْ يَعْمَلْ خیر رہی رہا تو میں میں تالا جس نے ذرا بھر بھی نیکی کی ہوگی وہ اس کو بھی اپنے سامنے پائے گا دیکھ لے گا اور جس میں کوئی ذرہ بھر برائی بھر کی ہوگی اسے بھی وہ اپنے سامنے پائے گا مائ الفدالدین قول اللہ علیہ رقیم العقید بندہ زبان سے جو بھی بات نکالتا ہے اس کو تحریر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں لکھے غام ہیں وہ لکھتے ہیں کہ رامن کافین ما تفعلون ماتون دو باعزت لکھنے والے اللہ نے مقرر کیے ہیں فرشتے جو بھی تم عمل کرتے ہو وہ اسے لکھتے ہیں اسے تحریر کر لیتے ہیں اس کا ان کو علم ہے یا ما نا ان کو علم ہے چاہے وہ تمہارا عمل جوارت کا ہو ہاتھ پاؤں کا ہو عمل تمہاری زبان کا ہو بولنے کا ہو یا عمل تمہارے دل کا ہو سوچنے اور خواہش کرنے کا ہو یا ما ناتف وہ سب جانتے پہلے اللہ سبحانہ ہوا تھا نے خود تقدیر لکھی کہ بندے دنیا میں جا کے یہ یہ کچھ کرنا ہے اتنا اچھا رہے گا یہ زرق ہے اس کا اتنے عرصے بعد اس کو موت آئے گی یہ کمائے گا یہ کھائے گا سارا کچھ لکھا پھر اس کے بعد دوبارہ جب بندہ دنیا میں آتا ہے تو پھر وہ سارا کچھ دوبارہ سے لکھا جاتا ہے پہلے بھی لکھا ہوا موجود ہے اللہ تعالیٰ کے پاس جس کو تقدیر کہتے ہیں اور بندے کے دنیا میں آنے کے بعد دوبارہ بھی لکھا جاتا ہے اسے نامائے اعمال کہتے ہیں یہ ڈبل ڈبل تحریریں ہیں دوہری دو گرتبہ دو ہر انسان کی لکھی جاتی ہے تقدیر کہتے ہیں اندازے کو یعنی اللہ سبحانہ و تعالی نے لوگوں کی زندگی کے بارے میں اپنا ایک اندازہ قائم کیا یہ بندہ یہ کرے گا یہ بندہ ایسے امال کرے گا یہ بندہ ایسے امال کرے گا یہ اللہ تعالیٰ کا اندازہ ہے اپنے اندازے سے اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ لکھ دیا کہ یہ یہ کچھ دنیا میں بنا ہے اور پھر دوبارہ اس لیے لکھوایا بندہ جب امال کرتا ہے پھر دوبارہ اس لیے لکھے جاتے ہیں تاکہ اللہ سبحانہ ہو اترا یہ ثابت کر سکیں کہ میرا اندازہ غلط نہیں ہے اندازے کا جو معاملہ ہے وہ اندازے تک ہوتا ہے تقدیر عربی زبان کا لفظ ہے اردو میں اس کا ترجمہ ہے اندازہ اللہ تعالی نے بندوں کی زندگی کا ایک اندازہ لگایا اور اس کو تحریر کر دیا قلم کو کہا اخت لکھ اس نے کہا کیا لکھ اللہ نے ما تانا ما ہوا قائل جو کچھ ہو چکا ہے اور جو ابد آباد تک ہونا ہے وہ سب لکھ دے اس نے لکھ دیا اللہ تعالی نے کلم سے پہلے لکھوا کے رکھا ہوا ہے تو جو اللہ نے تقدیر لکھی ہے وہ تقدیر بندے پر مسلط نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے وہ ہد نہ ہم نے بندے کو دونوں راستے دکھا دیے انما شاقر اما کپور چاہے تو بندہ شکر گزار بن جائے چاہے اللہ تعالیٰ کا نافرمان بن جائے یہ بندے کے اختیار میں ہے ہم نے اس کو اس بات کا اختیار دیا ہے چنوتی اس کے ہاتھ میں ہے جو وہ راستہ چاہتا ہے چن لیتا ہے اللہ تعالی کے لکھے ہوئے کی وجہ سے کوئی آدمی کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کیا کریں یہ تقدیر میں یہ ایسا لکھا ہوا تھا لہذا یہ ہونا ہی تھا نہیں ایسی بات نہیں ہے اللہ کے لکھے ہوئے کی وجہ سے کوئی مجبور نہیں بلکہ اللہ تعالی نے لکھا یہ لیے ہے کہ بندے نے یہ کام کرنا ہے یہ اللہ کا اندازہ ہے جس کی مثال سات آخر میں آپ یوں سن سمجھیں کہ استاد کے پاس پوری کلاس پڑھتی ہے طالب علم پڑھنے والے ہوتے ہیں ان طالب علموں کو دیکھ کے استاد ایک اندازہ لگا لیتا ہے کہ کلاس میں سے کون سا بچہ فسٹ آئے گا اول آئے گا کون سا امتحانوں میں دوسرے نمبر پر آئے گا کون سا تیسرے نمبر پر آ سکتا ہے کون پاس ہو سکتا ہے اور کون فیل ہو سکتا ہے استاد کا یہ ایک اندازہ ہوتا ہے اور استاد سال،, سال کے درمیان میں یا آغاز میں ہی طالب علموں کی صورت حال دیکھ کے اپنے پاس ڈائری میں لکھ لے نوٹ کر لے کہ یہ بندہ ایسے کر یہ طالب علم یہ کرے گا واپس ہو جائے گا یہ فیل ہو جائے گا یہ اول آئے گا یہ دوم آئے گا اور جو استاد کا اندازہ ہوتا ہے وہ اتنا خرچہ نہیں ہوتا اس کے تجربے کی بنیاد پر اس کا اندازہ بہت حد تک درست ہوتا ہے آ, بس اوقات ایسا ہوتا ہے کبھی کبھار کہ اندازہ غلط بھی ہو جاتا ہے لیکن عموماً استاد کا اندازہ ہمیشہ درست بھی کرتا ہے اب جو فیل ہونے والا طالب علم امتحان ہوئے وہ طالب علم فیل ہو گیا اور فیل ہونے کے بعد وہ کہے کہ کیونکہ استاد نے لکھ دیا تھا اپنی ڈائری میں کہ میں نے فیل ہونا ہے اس لیے میں فیل ہوا ہوں تو یہ کوئی عقل مندی اور دانائی کی بات نہیں ہے استاد کے لکھ دینے کی وجہ سے کہ اس نے فیل ہونا ہے کوئی فیل نہیں ہوا بلکہ فیل کیوں ہوا ہے اپنے اعمال کی وجہ سے پڑھائی نہیں کی محنت نہیں کی اس نے اس لیے فیل ہوا ہے استاد کا اندازہ وہ ایک انسان ہے بشر ہے خطا کر سکتا ہے غلطی ہو سکتا ہے لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی بہت حد تک اس کا اندازہ درست ہوتا ہے اور جو اللہ احساس الحاکمین ہے اس کا اندازہ سب سے زیادہ مضبوط اور کبھی غلط نہ ہونے والا استاد کے لکھے ہوئے سے اس کے لکھ دینے کی وجہ سے کوئی طالب علم نہ فیل ہوا ہے نہ اس کے لکھ دینے کی وجہ سے کوئی طالب علم پاس ہوا ہے نہ اس کے لکھنے کی وجہ سے اول آنے والا کلاس میں اول آیا ہے سب اپنے اپنے آغاز کی وجہ سے اپنی اپنی محنت اور پڑھائی اور لگن کی وجہ سے یہاں تک پہنچے ہیں جس نے محنت کی وہ باس ہو گیا اول آ گیا جس نے محنت نہیں کی وہ فیل ہو گیا جس نے گزارے مزارے کے لیے پڑھائی کی وہ فیل ہونے کے بعد بھی پاس ہو گیا ایسے ہی اللہ سبحانہ ہوا تھا کا اندازہ اور اللہ تعالی کی تقدیر ہے کہ بندہ اللہ تعالی کے لکھے ہوئے کے آگے مجبور نہیں یہ جبریہ کا عقیدہ تھا وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ لکھ دیا ہے لہذا اب بندہ مجبور ہے انسان کے ہاتھ اور بس میں کچھ ہے نہیں بس بندے کی تقدیر اس کو ادھر چاہے گی لیتی چلی جائے گی اور مجبور بندہ کو کام کرتا جائے گا یہ جبریہ کا عقیدہ ہے اور یہ بالکل غلط عقیدہ ہے اہل و سننا تقدیر کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مقرر کردہ ایک اندازہ ہے اللہ تعالی نے تقدیر لکھی ہے لیکن نہ تو بندہ اللہ تعالی کی تقدیر کی وجہ سے مجبور ہے تقدیر جبرن اللہ تعالی نے بندے پر مسلط نہیں کی بلکہ بندے کے اعمال جو کہ اس نے دنیا میں آ کے کرنے تھے اللہ کو پہلے ہی اندازہ تھا کہ اس نے ایسے کرنا ہے تو اللہ تعالی نے وہ اپنا اندازہ لکھ دیا تحریر کر دیا اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی صحیح بات کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی تحقیق